چنانچہ ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں ہی جہنم رسید ہوئے وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ظالموں کی یہی سزا ہے